بینر کے اوپر سجا سجا کر جناب رضا مدینہ بھائی لکھتے ہیں جناب اور ہم جناب آج ان کا اسپیشل قسم کا علاج کرتے ہیں تو یہ توصیف الرحمان صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ شیخ صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے لیے جو جا رہا تھا یہ سنے ذرا سو بھائی آپ تو ماشاء اللہ بھائی ہمارے اکیلے آپ جب جاتے گا بائک ایک دو بندے لے کر جا کر نہیں تو آج کی دنیا میں اتنے بھابھی ہیں جناب اکیلے بندے کو جناب پکڑ لیں گے تو آج میرے بھائی وہابیوں کی بات ہو رہی ہے وہابی سلفی علی حدیث کے عقائد کے حوالے سے مختصر کچھ گفتگو ہوگی آپ سب بھائی ابویسا بھائی آئے آپ ہی بیٹھے اور ہم وہابیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں دیکھیں وہ سو لون پہلے اکیلے آئے تھے اکیلے ہی چلے گئے چلے بار تو شیخ توصیف رحمان صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ شیخ صاحب میں جو آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں کون کون سن رہا ہے بھائی سارے سوئے ہوئے میں بھی جا رہا ہوں پھر سونے کے لیے <laughs> اچھا توصیف الرحمٰان صاحب نے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا وہ اگر توصیف الرحمان صاحب خود بتا رہے ہیں ہمیں مدینہ مرشد بھائی خود وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ اگر ایک بندہ جو ہے نماز پڑھے اور سر سے سر پر توپی تھی وہ اتار دے تو یہ ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے اس کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ بالکل جائز بالکل کر سکتے ہیں اور پھر اس نے یہ روایت کو بیان کی کہ نبی کریم علیم نے نماز ادا کی بغیر یعنی اتنی بیوقوفی کی حد ہے غم مرشد بھائی آپ بھائی ذرا احساس کریں تو اچنے مان بھی کریں کوئی روایت ہو بھی ٹھیک ہے نا ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی اور بھی کہتے ہو جاتی ہے لیکن ایک کامن سینس والی بات ہے کہ ایک بندے کے اے ایک بندے کے ایک بندے کے سر کے اوپر ٹوپی تھی سن رہے نا ایزی بھائی, بھائی ایک بندے کے سر کے اوپر ٹوپی تھی اور وہ جب امام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ ٹوپی اس وقت اتارے جناب یعنی کتنی بےوقوفی والی بات ہے یعنی تو نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر عمل ہے نا اور اچھا عمل ہے ایک بندہ اب تو سر پھ... فرض کریں امام نماز پر آنے والا ہے جناب سارے وہ مقتدی کھڑے ہوئے امام صاحب کے سر پر امامہ تھا ابھی جماعت شروع ہونے والی اللہ اکر کہنے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہیں جناب نیت کریں تو جناب امامہ امام پورا اتار کے جناب اپنے بال دکھائیں تو یہ واپی کہنے کے اس میں کوئی عرض نہیں تو بھائی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر پہن کر نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں کڑا جو ہے وہ ہو رہے ہو تو ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ کڑا ہونا چاہیے نہ کہ جناب جو کچھ پہنا ہوا ہے جناب وہ بھی اتار کی جناب آگے کھڑے تو ماشاء ہیں فیضان رضا بھائی یہ جو یوٹیوب کے اوپر جناب جفرانی وعلیکم السلام یہ آپ کی ہے کہ نہیں پہلے شوہر کے اندر بتا دیں جو بول رہے ہیں وہ آپ کی آواز ہی لگتی ہے جناب ماشاءاللہ اللہ اب آپ کا بیان سن رہا تھا وہ پتا نہیں آپ گفتگو کر رہے تھے تو پان ڈالا ہوا تھا میں کہہ رہا تھا فیضان رضا بھائی دنیا سن رہی ہے پان تو نکال لے بار بار آپ پتا لگ رہا ہے کہ بھائی وہ ویڈیو وہ کس کی آئی ڈی ہے جفرانی کی وہ آپ کی آئی ڈی ہے کہ کس کی ہے پھر یہ بتائیں اس کے پیچھے جو آواز کس کی آ رہی ہے جو ابھی نیا ویڈیو بند کی آواز سے وہ آپ کی لگ رہی ہے تو ابھی ٹیکس بند گیا نے کہا وہ جفرانی جو آئی ڈی ہے اچھا آپ کی نہیں ہے اچھا کافی آپ سے وہ آواز ماشاء ملتی ہے چلیں بھائی تھوڑی تو خوشی ہوئی تھی جناب کے فیضان رضا بھائی پہلوک والے ایک بھائی جناب یوٹیوب کے اوپر آگے وہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں تو آپ جائیں وہاں اور وہاں بھائیوں کی ضرورت ہے تو بات ہو رہی تھی بھابھیوں کے قائد کے حوالے سے اور کچھ تو آپ کے سامنے اچھا وضو کے نماز کے حوالے سے ان کا ایک مسئلہ وہ شیخ ہیں غم مرشید بھائی وہ آپ ان کے نام جانتے ہیں نا شیخان شیخ طالب الرحمان شیخ طیب الرحمان شیخ ایک وہ بڑا جو اس کا نام ہی نہیں مجھے یاد رہا جناب جو سب سے بڑا ہے بہرحال ان کے وہ سید عرفان شاہ صاحب وہ بیان کر رہے تھے جناب ایک وہ وہاہبی مولوی کی تو میں نے کہا کہ بھائی وہاہبی مولوی ہے اور سارے وہاہبی جو ہے وہ ساتھی ہو جاتے نا ایک جگہ رضاء مدینہ بھائی ساتھی ہوتے ہیں نا ہر جگہ تو میں نے کہا کہ بھئی یقین اس کا بھی کوئی توصیف الرحمان سے لنک ہوگا تو میں نے یوٹیوب پر ویڈیو بنائی تو جناب میں نے وہ لکھا وہاں کہ شیخ زبی الدین یہ توصیف ایمان کا دادا ہے اور اس کا نام ہے جناب شیخ الدین تو وہ میں نے اس کے لیے ایک نام بنا دیا جناب اور ویڈیو میں نے لگا دی جناب اچھا واقعہ سنے واقعہ مدے والا وسیع عرفان شاہ صاحب نے بیان کیا وہ بتا رہے ہیں وہ ایک سنی عالم جو ہے وہ, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں ایک سنی عالم تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک جو ہے نا وہ پیشاب کر رہا تھا اور وہ جناب کافی جناب وہ بڑا وہاں کافی حصہ جو ہے وہ زمین کا جناب اس کے پر اس نے پیشاب کیا اور وہ جناب وہ بعد میں وہ گورمنٹ تھا انہوں نے بودھ وغیرہ لگایا کہ جناب اب یہاں کوئی نہ آئے یہاں ایڈ کی بیماری پھیل سکتی ہے کچھ جو ہے وہ جزید یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں تو بارہل کافی وہ پیشاب کر کے نا فوراں ہی ایک سکند وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ کہ انہوں نے دیکھا کہ پیشاب کرا دوسرے منٹ دیکھا تو وہ مطر کی نماز جو ہے نا اس نے نیتری اور وطر کی نماز پڑھ رہا تھا وطر پڑھ رہا تھا تو وطر پڑ رہا تھا سن رہے ہیں نا غم مشرف بھائی بس یہ خالشہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جو والا وہ عالم دینا ہے بڑے مشہور کے محدس سے تو ان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا نا وابی کو تو انہوں نے کہا وابی یہ کیا یہ کیا واب یہ کیا ابھی میں نے دیکھا اتنا جناب کلو پیشاب کیا تم نے ابھی جناب فور وہ جو ہے وطر کی نیت لی جناب اور وہ پڑی شروع کر دی نہ وضو نہ کچھ تو وہ کہنے لگا وابی کہنے لگا بھائی تم ویسے ہی محدث بنے ہوئے تمہیں حدیث وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تو انہوں نے کہا تم نے حدیث نہیں پری وہ علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی کون حدیث بھائی یقینا میں نے تو کوئی ایسی حدیث نے سنی جناب کے پیشاب کر کے وطر نیت لیں جناب تو پھر وہ آپ بھی کہنے لگا کہ نبی کریم علیہ سرات والسلام نے فرمایا کہ جب پیشاب وغیرہ کرو تو وطر کے لفظ ہیں وہ عربی بھی پڑھی ہے سیرفان شاہ صاحب نے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ وطر جو ہے وہ نیت لو وطر پڑھ لو تو سید عرفان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھائی وہ علامہ صاحب نے کہا بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم نے جو ہے وہ حدیث پڑی جو ہے سمجھی نہیں اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ پیشاب وغیرہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تین دفعہ یعنی وطر کا لفظ جو ہے وہ تین سے یہاں مراد ہے تین دفعہ میں یاد نہیں رہا گاقی آپ سن لیں وہاں سے تو وہ لفظ تھا تین وہ اسی طریقے سے وہ علامہ وقار رضا صاحب بے کرتے تھے احسان بھائی آپ کو یاد ہوگا پرانے جو بھائی نے یاد ہوگا کس کس کو یاد ہے بھائی علامہ وقار صاحب کو کون کون یاد ہے جناب بھائی یاد ہے کسی کو علامہ وقار رضا صاحب جو آیا کرتے تھے یہاں ایک حسان بھائی آپ کو تو یاد ہوگا تو حسان بھائی کو نے یاد ہوگا تو وہ ایک دفعہ واقعہ بیاں کافی سال ہو ایک, ایک دو سال تین چار سال ہو گئے جتنے بھی ہو. یاد نہیں رہا احسان بھائی تو جانتے ہیں بہرحال وہ ایک دفعہ انہوں نے واقعہ بیان کیا نا ایک وا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور یہ ویسے بھی بڑا مشہور واقعہ نماز پڑھ رہا تھا جناب گود میں کتا تھا اور کتا پکڑ کر جو ہے نا وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کتا پکڑ گیا تو لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کون سی نماز ہے جناب کتا پکڑ کر جناب بلداگ اچھا سا اپنی اپنے جیسا جناب سمول ویجن جو ہے پکڑ کر نماز پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا بھائی آپ نے وہ نہیں دیکھی حدیث کی نماز پڑھو تو جو ہے وہ قلب کے کتے کے ساتھ پڑھو انہوں نے کہا بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جناب کہ کتے کے ساتھ پڑھو قلب بلکہ یہ موتا قلب کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ پڑھو اس کی اتنی عقل موتی تھی جناب کہ یہ کتا پکڑ کے جناب پید کیا اتنے بیوقوف ہوتے ہیں یہ کہ حد سے زیادہ تو انگلش کے اندر یہ اردو کے اندر ہو گیا اب یہ ہمارے انسان بھائی کہہ رہے ہیں انگلش کے اندر تو اسی کو اگر آپ بھائی چاہیں تو انگلش کے اندر میں جو وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ ہیں والا میرے خیال سے مجھے کو نظر نہیں آ رہا اسپیک ان اردو اور In English, or shall I shall continue to speak in Urdu. What do you brothers in the room say? Urdu or English? Let's have a small bout Both. Okay, Urdu can you do a little bit in Urdu? Now we do a little bit in English. In English, those who are going to understand, who are going to speak in English section? Ke اور اسے جناب ہم سناتے ہیں جناب انگلش کے اندر اچھا تو انگلش کے اردو کے اندر انگلش کے اندر گفتگو کرتے ہیں anyway,